اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے دل سے پھر اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہوئے کہا گیا زنہ کے قریب مت جاؤ اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کسی کو ناحت قتل مت کرو پھر یہ حکم دیا گیا کہ یتیم کا مال مت کھاؤ ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ کتنے لوگ ہیں جو ناجائز طریقے سے مال حڑک کرتے ہیں کھاتے ہیں در حقیقت ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزاب کے منتظر رہے جیسا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے تو یتیموں کا مال مت کھاؤ طریقے سے جب عہد تو کرو تو پورا کرو وعدہ کرو تو ہم آپ کے لیے ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے وعدہ کرتا رہے آدمی لٹکا رہے غلط بات ہے وعدہ کرو تو پورا کرو ورنہ وعدہ ہی مت کرو واہد ان کا مسولہ عہد تو پورا کرو اس لیے کرامت کے بارے میں واضح کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کے بعد اخلاقیات کی تعلیم کا, بھی علم جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو سما بل بس کلانگ سب کے بارے میں سوال ہوگا غلط باتیں مت یہ کرو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بعد یہ کہا گیا الادم کے لا رہا زمین پر اکڑ کر کے مت چلو زمین پر پیر پٹک کر کے پھاڑ سکتے اور اس اکڑ پن کی وجہ سے تم پہاڑ کو نہیں پا سکتے پہاڑ کو نہیں چھو سکتے لہذا اکڑ کر چلنے سے منع کر دیا گیا یہ کی یہ تعلیمات ہیں جو تقریباً دو صفحات کے اوپر پھیلی ہوئی اس کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا کہ کائنات کی میری تصویر کر رہی ہے کائنات کی میری تصویر کر رہی زبان سے یا زبان سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو میری تصویر سے غافل ہو اور یہ ایک حقیقت ہے اب تک تو یہ تھا کہ بھائی زرا ٹوٹتا نہیں زرا ٹوٹتا نہیں آئٹم کو توڑا نہیں جا سکتا لیکن آئٹم کو توڑ کر کے بتایا ہے الیکٹران پروٹون اور نیوٹران کی طرف اور یہ الیکٹران جو بالکل نیوکلس ارد گرد ڈھونڈتا رہتا ہے مرکزی کے ارد گرد بالکل حرکت میں رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شہ حرکت میں ہے ہر شہر حرکت میں ہے اور یہ حرکت بتا رہی ہے کہ اس قسم کی حرکت در حقیقت اللہ سبار کی تصویر ہے ہر چیز حرکت میں ہے میں نے یہ امرت بازار پتری کا ایک کلکتہ سے پرچا نکلتا ہی ہندی میں میں تو کہیں میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا تھا امرت بازار پترکا اس کے اندر لندن سے نکلنے والے ایک روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف کا ایک حوالہ ایک واقعہ نقل کیا گیا تھا اس میں ڈیلی ٹیلی گراف کا حوالہ تھا کیا के सन 38 के अंदर 38 ईस्वी में 1938 में गांधी जी एक दफा कलकत्ता गए जहां पर मशहूर साइंसदान जो हिंदुस्तान के थे देखिए अजीब सा नाम है उनका तो उनकी लैब ने पहुंचे लैब का उन्होंने मुआयना किया लैब के मुआना के वक्त शाम के वक्त उन्होंने देखा कि सूरज गुरु हो रहा है تو سارے لوگ پرارتھنا کے لیے لائب کے باہر آ گئے اس کے بعد جیسے ہی پرارتھنا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو سائنستا نے بڑے عجیب و غریب انداز میں اس مشین کی طرف دیکھا جس مشین کے سوئی کے اوپر تار کے درختوں کی حرکت منتقش ہو رہی تھی اور تار کے درختوں کی وہ حرکت سوئی کے اوپر اور آئینے کے اوپر اس طرح ہو رہی تھی شام کے وقت جیسا کہ آدمی اپنے ہاتھ سینے کے اوپر بانٹتا ہو غروب ہوتے ہی اس طریقے سے تار کے پتوں کے اندر حرکت ہوئی جیسے کوئی تار تار کے پتے آپس میں یوں جڑنے لگے دکھائی نہیں دے رہے تھے لیکن مشین کی وہ سوئی جس کی حرکت آئینے کے اوپر منتقش تھی آئینے کے اوپر دکھائی دے رہا تھا اس سائنسی مشین کے کی جیسے اس طریقے سے دو پتیاں آپس میں مل ہوں جیسے آدمی اپنے سینے پر ہاتھ ہے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اللہ تبارک نے فرمایا کہ ہر شے اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے اگر کہ تم اس کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے زبان حال سے یا زبان کال سے تصویر کرتی رہتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعال نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنے رہنما کے ساتھ رہنما بنایا تھا اپنے رہنما کے ساتھ نے سمب امام لیڈر اپنا بنایا تھا اگوا بنایا تھا جس نے اس کو اپنا امام بنایا تھا اپنے اپنے امام کے ساتھ ہو جائے یوم کل لہونا سمب ہر آدمی کو پکارا جائے گا اس دن کہ چلو اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ ہو جاؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہو جاؤ جو جس کا امام ہوگا اس کے ساتھ اس کو کر دیا جائے گا سوال کیا گیا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بڑا مختصر سا جواب دیا ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے آپ کہہ ربی یہ روح میرے رب کا امر ہے नलील इला कलीला और तुम्हें इम बहुत थोड़ा दिया गया है इसका मतलब यह हुआ कि तुम रूह की हकीकत को नहीं समझ सकते तुम्हारे पास उतना इल्म ही नहीं है इतना इल्म ही नहीं कि तुम रूह की हकीकत को समझ सको इसलिए تم کو علم بڑا تھوڑا دیا گیا ہے لہٰذا ترقی ہونے کے باوجود اور سائنس کی کے بعد بھی تک روح کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی ہے بدن کے اندر تو آدمی چلتا پھرتا ہے اور نکل جاتی ہے تو کہا جاتی ہے سائنس نہیں بتا سکتی وہ کیا چیز ہے جو اندر رہتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے وہ کس شکل کی ہے جب باہر نکل جاتی ہے تو آدمی ڈیڑھ ہو جاتے مر جاتا ہے آج تک روح کی حقیقت سے سائنسی دنیا نا واقف ہے اور قرآن نے آف سے چودہ سو سال پہلے جو کہہ دیا تھا امر ربی وہ آشتک امر ربی ہے اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں علم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا آج بھی ان کے پاس علم تھوڑا ہی ہے بران حکیم کی نگاہ میں ان کے پاس بہت قلیل علم ہے بہت معمول علم ہے اور اس علم کے اوپر بیچارے یہ سائنزہ پھولے نہیں تھوڑا رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا تیر مار لیا ہے چاٹ کے اوپر کمندے ڈال دی ہیں مارس کے اوپر ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سہاراؤں کی تصویر کر رہے ہیں سمندروں کی تصویر کر رہے ہیں لیکن قرآن حکم کہتا ہے کہ اس تمام ترقی کے باوجود بھی علم تمہارے پاس بہت ہی تھوڑا ہے تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے روح کی حقیقت نہیں پا سکتے اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے در حقیقت یہ سورہ کریمہ چند نوجوانوں کے بیان سے شروع ہوتی ہے اور نوجوانوں کو یہ سورج ضرور پڑھنی چاہیے نوجوان تھے آٹھ یا نو. ایک ماحول میں رہتے تھے پوری کی پوری قوم مشرق تھی لیکن یہ آٹھ نو. ان کے دل میں توہید گئی لہذا یہ الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کے چپکے یہ بات لوگوں کے اوپر آشکارا ہو گئی کہ یہ آٹھ نو نوجوان نہ جانے کس طریقے کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے آبا وزداد کے کا عبادت سے بالکل مختلف ہے سچ سچ بتا دیا کہ ہم لوگوں نے توحید کو قبول کر لیا ہے اور یہ جو بت پرستی ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا لیکن یہ بیچارے بھاگے اور ایک غار میں پہنچے جان بچانے کے لیے ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر غار کے اندر داخل ہوتے ہی نیب تاریخ فرما دی اور غار اس طریقے کا ہے پورا اس کا کنڈیشن سچویشن اس کی بتائی گئی ہے کہ شمالن اور جنوبن وہ غار تھا اور جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا تو غار کے کنارے سے نکل جاتا اور جب مغرب میں ڈوبتا تو اس سے خطاب کر کے کہا گیا اے ہمارے حبیب ان کو گمان کریں گے کی وہ جاگ رہے ہیں اور آپ پیٹ پھر کر بھاگنے لگے ایسا خوفناک منظر ہے اور یہ خوفناک منظر اس وجہ سے بنا دیا گیا تاکہ کوئی آدمی جا کر کے مخل نہ یہ ایک طریقے موجزہ کا موجزہ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت تھی اس قدرت کاملہ کو تین سو اور نو تک برابر رکھنا تھا لہذا وہ خوفناک منظر بنا دیا گیا تھا کہ کوئی آدمی اندر نہ داخل ہو سکے اس کے بعد تین سو سال کے بعد یہ لوگ جاگتے ہیں یہاں کے طلبہ کے لیے ایک گہرا نکتا بیان کیا گیا ہے کہ یہاں جو کہا گیا وہ لبی سو کی کافی سلا سمیت ان کہ یہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور زیادہ کیا نو تو تین سو نو سال بول دیتا اللہ تو تین سو سال اور زیادہ کیا نو اس کا کیا مطلب تین سو نو سال اللہ نہیں بولا ہے تین سو نو سال بلکہ یہ کہا کہ سلاسمتی سلیم تین سو سال وہ دادو پسا اور زیادہ کیا نو کیا مطلب ہوا اس کا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ تین سو سال تک سوتے رہے اور ان تین سو سالوں میں شمسی اور کمری سالوں میں نو سال کا فرق ہوا ہے شمسی سالوں میں اور کمری سالوں میں نو سال کا فرق ہوا ہے اب اگر آدمی کو اپنے ذہن میں رکھے تو بتا سکتا ہے کہ ایک دن کے اندر یا ایک گھنٹے کے اندر شمسی مہینے میں اور کمری مہینے میں کیا فرق ہوتا ہے مثلا مثلاً نو سال کا فرق ہوتا ہے تو جو ہے تین سو سال کا جو آدھا ہوتا ہے ڈیڑھ سو سال ڈیڑھ سو سال کے اندر نو کا آدھا پھر جو ڈیڑھ سو سال کا آدھا ہے پھر جو اس طریقے سے آپ حساب لگاتے جائیں تو معلوم ہو جائے گا متوجہ بتا دیا گیا اس کے اندر. تو 300 سال کے بعد یہ لوگ بیدار ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں آدھا دن یا دن کا کوئی حصہ یا ایک دن ہم لوگ سوتے رہے تو ایک بولتا ہے اس میں سے کالو رب عالم ابا لبی تم اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ تم کتنا ٹھہرے رہے کتنا ٹھہرے رہے اس کے بعد بھوک کا احساس ہوتا ہے تین سو سال تک پڑے رہے بھوک کا احساس نہیں لیکن جیسے ہی بےدار ہوئے بھوک لگی اچھی بخری اپنی جیب میں سے پیسے نکالتے ہیں اور وہ پیسے دے کر کے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بازار سے کھانا لے کر کے آؤ آئی کم کا تو ہم جو بھی بہترین کھانا ہو لے کر کے آؤ اب یہ سکا لے کر کے آدمی دکان کے پاس پہنچتا ہے تو تین سو سال کے بعد کئی پیڑیاں گزر چکی تھی. وہ حکومت بدل گئی تھی وہ دین بدل گیا تھا بت پرستی کا جو ماحول بدل گیا تھا سب موہد لوگ تھے حضرت عیص علیہ السلام کے دین کے سچے پیروکار بنے ہوئے تھے اب جب اس نے سکہ دیکھا دکاندار نے تو حیرت سے کہا کہ یہ سکہ کہاں کا ہے یہیں کا تو ہے کہاں کے ہو کسی شہر کے اور ابھی تو کل ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے اب اس کو ڈاؤٹ ہوا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اسے کہیں سے مدفون خزانہ مل گیا ہے. دوسرے دکاندار کو اس, نے سکھا دکھایا. اس طریقے سے بات گئی اور یہ یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ وہ نوجوان جو سال اللہ تبارک و تعالا نے اب ان کو بیدار کیا ہے پھر لوگ بڑی عقیدت ان سے کرنے لگے بہت احترام کے ساتھ پیش آنے لگے اور ان کے بڑی محبت کے ساتھ پیش آنے لگے بہت دنوں تک یہ اسی غار کے اندر چلے جاتے دن کے اندر باہر نکلتے لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے اور پھر اس کے بعد بہت سالوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کی قبریں بنی غار کے اندر ہی تو بڑے لوگ جو تھے ان کے مرنے کے بعد کہنے لگے کہ لاؤ یادگار کے طور پر ہم لوگ یہاں مسجد بنا دیں مسجدگاہ بنا دیں تو حضرت اصحاب کہ اس کی قبروں کے پاس ایک بہت, بہت بڑا گمبد بنا دیا گیا نشان کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبروں کے پوجنے کا اور قبروں کے اوپر گنبد بنانے کا اور مسجد بنانے کا تصور بہت ہی قدیم ہے اور یہ کام اچھے لوگ نہیں کرتے ہیں کالن غلبو الحمر جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں جن کے پاس علم بہت کم ہوتا ہے ان لوگوں نے کہا کال البین غلبو الحمر جن کے پاس اقتدار زیادہ تھا غالب تھے وہ لوگ غالب لوگوں نے کہا کہ اب ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنا دیں گے مسجد بنا یادگار کے طور پر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر جو ہے قبر کے اوپر مسجد بنا دی جائے اور اس کی پرستی شروع کی جائے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں اور معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور معاشرے کے اوپر ان کی گرست بڑی گہری ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بیجا سوالات کی طرف तवज्जो न करने के बारे में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि तीन थे चौथा उनका कुत्ता था बाद लोग कहते पांच थे छठा उनका कुत्ता था और बाद लोग कहते हैं कि सात थे आठवा उनका कुत्ता था ये सब गैर जरूरी बातें हैं غیر ضروری بات ہے اللہ کو معلوم کہ صحیح تعداد کیا تھی ماحول کلیل اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ان کی تعداد کیا تھی لیکن قلیل لوگ جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہیں لوگوں میں سے ہوں جن کو معلوم ہے کہ وہ کتنے تھے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جو قول بتائے ہیں ان پر تنقید فرمائی ہے کیا سیکول رابض کہ تین سے چوتھا ان کا کتا وم ستون بلغیر اور بعض لوگ کہتے ہیں پانچ سے کتا یہ آٹکل باتیں دیکھو, دو اقوال پیش کرنے کے بعد تین تھے چوتھا ان کا کتا پانچ تھے آٹھا ان کا کتا اس پر تنقید ہے یعنی یہ دونوں باتیں صحیح نہیں لیکن تنقید نہیں کی یہ تنقید نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں انہی قلیل لوگوں میں سے ہوں جن کو معلوم ہے کہ صحیح تعداد کیا تھی اس کے بعد اللہ تبارک کو نے بیان کیا کہ کوئی کام جب کرنے چلو تو انشاءاللہ ضرور کہ لیا کرو دو باتوں کا خاص خیال رکھیے کسی اچھی چیز کو دیکھیے تو یا تو ماشاءاللہ اللہ قوت الا اللہ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ قوت الا اللہ جو قرآن کے الفاظ ہیں اگر آپ کہہ دیں گے تو اس چیز کو نظر نہیں لگے گی اور اگر کسی اچھی چیز کو دیکھ کر آپ حدیث میں بارک اللہ بول دیں گے تو آپ کی نظر نہیں لگے گی یہ حدیث میں ہے اور لا اللہ یہ قرآن سے ثابت ہے. کسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یا تو بارک اللہ بولیں یا لا اللہ الا اللہ تو نظر نہیں لگے گی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی کام اگر کرنے چلیں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا وہ تین قسم کے سوالات تھے روح کی حقیقت کیا ہے کون تھے اور اس طریقے سے زو کی حقیقت کیا ہے سوال اس انداز کا تھا کہ پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا ایک سوال تھا اور دوسرے روح کی حقیقت کیا ہے اور مشرق سے مغرب پر جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے ظلم یعنی کے بارے میں روح کے بارے میں اور قید کے بارے میں. یہ تین سوالات یہودیوں کی طرف سے تھا جو اہل کتاب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بیان کر دوں گا میں کل بتاؤں گا وہی کے بنا پر بتاؤں گا لیکن آپ نے ان شاء اللہ نہیں کہا تو پندرہ دن تک وہی نہیں آئی اس کے بعد آپ سے کہا جا رہا ہے؟ اور آپ کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل بتاؤں گا کل کروں گا مگر انشاء اللہ آپ پہلیا کیجیے ان شاء اللہ پہلیا کیجیے اس کے بعد اللہ تبارک کو تعالا نے جنت کا بیان ہے. جنت کے بارے میں ایک منظر بتایا گیا ہے کہ جنتی لوگ ایسے باغوں کے اندر ہوں گے جن کے نیچے نہرے بہرے ہوں گے اور ان کا لباس جو ہوگا وہ اس اور سندوس کا ہوگا کہتے ہیں باریک ریشم خالص ریشم ملتا کہا خالی سریشم? خالی سریشم کا لباس ملتا کہا ہے اور کہتے ہیں باریک ریشم کو اور اس تبرک ذرا موٹے ریشم کو تو ایک تو ایک مطلب ہم آہنگ ہونے کے لیے اللہ تبارک اور اس کا جو کپڑا پہنا اس کا رنگ بھی ہرا ہوگا تو ایک منظر جنت کا بتایا گیا ہے اور اس کے بعد دنیا کی بے حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہ ذری بلہمۃ دنیا الدنیا كما انزلنا ایک پانی کی طرح ہے ایک پانی کی طرح ہے کہ جب پانی زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے بڑا ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے اور پھر پنا ہو جاتا ہے ایسے ہی انسانی زندگی ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے جوان ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اور پھر قبر کی طرف چلا جاتا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی لہذا دنیا کی طرف توجہ کم کر کے آخرت کو اپنی توجہ کا مرکز بناؤ کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تقریر بڑی جاندار تھی نبی تو بہرحال بہت بڑا خطیب ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت کے نکل گیا کہ میں ہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار لگی آپ نے ایسی بات کیوں کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر داروگر فرمائی اور کہا کہ میرا ایک بندہ مجموع بحرین کے اوپر رہتا ہے اس سے ملاقات کرو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے تم اسلح ہو کہ اس سے سیکھو ایسا علم رکھتا ہے تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے اتفاق ہے اس پر اکثر محدثین کا مفسرین کا کہ حضرت خضر جو تھے وہ نبی تھے علیہ السلام ہیں وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کہا ہے اور جس انداز سے انہیں خطاب کیا ہے وہ خطاب نبی ہی کا ہو سکتا ہے اور یہ مجمول بحرین جو ہے یہ خلیج عقبہ اور بحر القلزم کے سنگم کو کہتے ہیں جہاں خلیج عقبہ ا کر کے بحر القلزم سے ملتی ہے اس سنگم کے اس سنگم کو مجمول بحرین کہا جاتا ہے وہیں پر یہ ب تھے حضرت موسا علیہ السلام اپنے ساتھی یوشا ابن نون کے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ تبارک تعالی یہ بتا دیتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو توشہ دان سے مچھلی نکل کر کے جہاں چلی جائے اور راستہ بتا دے گی جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ بزرگ کہاں ملیں گے ایک جگہ حضرت یوشا ابن نون اور حضرت موسا ٹھہرے مچھلی توشہ دان سے نکلی اور راستہ بناتی ہوئی آگے نکل گئی پھر یہ لوگ آگے نکل گئے کہا کہ ذرا توشے دان کھولو دیکھا تو مچھلی ہے نہیں کہا کہ پیچھے پلٹو فرقا پیچھے پلٹے تو دیکھا کہ مچھلی نے جو سمندر کے اندر راستہ بنایا ہوا ہے وہ راستہ بالکل واضح ہے چلتے چلے گئے اور وہیں پر جا کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی درحقیقت اللہ تبارک و تعالی کے ایک علم علم تکوینی کے حامل تھے جسے قرآن حکیم نے کہا ملنی علم میری طرف سے میں نے, نے علم دیا تھا ملدی علما علم اللہ دن تھا ان کو علم تکوینی تھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت خزر علیہ السلام کو بنا کر کے کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے شریعت کے اندر جو چیز حرام ہوتی ہے طریقت کے اندر وہ حلال ہوتی ہے لہذا اگر کسی ولی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو یہ سمجھو کہ وہ طریقت کے اوپر چل رہا ہے در حقیقت اس طریقے کا خیال زندقہ ہے اور باطل ہے یہ خیال صحیح نہیں ہے. اس لیے کسی بھی ولی کو حضرت خضر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور کسی ولی کو نبی کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور حضرت خضر علیہ السلام تو ایک عجیب و غریب قسم کے نبی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ایک علم تکوینی عطا فرمایا تھا کہ وہ اندر کی چیز کیا ہے اسے, اسے سمجھ جاتے تھے ایک ہے کو دیکھنا شے کو دیکھنا اور ایک شے کی حقیقت کیا ہے اس شے کے پیچھے کیا ہے حضرت خضر اس کو دیکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم اتا فرمایا تھا کہ ایک شے ہے چیز ہے اس شہ کے پیچھے کیا ہے وہ بھی حضرت خضر دیکھ لیتے تھے اس کو علم تکوینی ہی کہتے ہیں یہ خاص علم حضرت خضر کے ساتھ تھا یہ گئے کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہا کہ نہیں تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے میرے ساتھ نہیں رہ سکتے سفر نہیں کر سکتے میرے ساتھ نہیں میں صبر کروں سچا جی ان کو اللہ پائیں گے میں آپ مجھ کو ناپرمانی نہیں کروں گا ٹھیک ہے چلو چلیے لیکن ایک شرط ہے جو بھی کام میں کروں گا, اس پر بولو گے نہیں. انشائن, جب تک میں بتانا تو تب تک بولنا نہیں آگے بڑے کشتی سے اس پار جانا ہوا جیسے ہی کشتی میں بیٹھے کشتی کے تختے اکھاڑنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکے اور کہا کہ آپ کشتی کے تختہ اکھاڑ رہے ہیں کیا لوگوں کو کشتی والوں کو غلط کرنے کا ارادہ ہے یہ غلط کام کر رہے ہیں لقت جی تو نہیں مرا غلط کام آئیے تو حضرت نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے بول پڑے نا فرمایا کال اللہ تو مانا سیت والی فرمائیے آپ آگے میں کچھ نہیں بولوں گا آپ جو بھی کریں گے خاموش رہوں گا اس کے بعد آگے بڑھے دریا کے پار گئے دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے حضرت گئے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گوندی مروڑ دی مر گیا وہ یہ منظر دیکھ کر کے حضرت موسی علیہ السلام پریشان ہو کے کہا قتل تنفس بچیتم بغیر نفس لقتلتی تشی النکرا ایک معصوم جان لے لی اپ نے بہت غلط کام کیا اپ نے حضرت فرمائے قال علم کل بولا تھا نا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی فطرت اس طریقے کی بنا دی جاتی ہے کہ وہ کوئی غلط کام دیکھے تو چپ نہیں رہتا بول دیتا ہے نبی کی یہی وجہ ہے کہ اگر ربی کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور نبی خاموش رہے تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے کوئی آدمی کام کر رہا ہو کوئی اور نبی خاموش دیکھتا رہے اس اس کام کام کو تو اس کام کا حجت ہونا بالکل کلیئر ہے صاف ہے کہ وہ چیز حدیث ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز پسند ہے. اگر غلط ہوتی تو نبی ضرور ٹوکتا نبی خاموش نہیں رہ سکتا دیکھو حضرت موسا وادہ کے بعد بھی بول رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم پر اولیاء کے علم کو قیاس نہیں کیا جا سکتا وہ خاص قسم کا علم تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ موجود ہے ابن ابی شیبہ میں ابن ابی شیبہ میں اور وہ واقعہ اس طریقے کا ہے کہ حروریوں نے یعنی خاریجیوں نے ایک سوال بھیجا خط لکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سوال کیا کہ شریعت محمدیہ میں نابالغ بچے کا قتل حرام ہے تو حضرت خضر علیہ نے اس نابالغ بچے کو کیوں قتل کیا قتل کرنے کا سبب کیا تھا کیوں قتل کیا انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامت تھے امت کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے جو علم حضرت خزر کو تا تو تم ناوالی بچے کو قتل کر سکتے ہو خاص علم تھا علم تقوینی اور اس علم تقوینی کے اوپر شریعت اور طریقت کا فرق کر کے اولیاء اکرام کے لئے اس علم کو ثابت کرنا یہ زندقہ ہے چیز ہے اور یہ بالکل حرام چیز ہے حضرت خضر کے علم پر کسی ولی کے علم کو قیاس کرنا بالکل صحیح نہیں ہے بالکل غلط ہے تو یہ واقعہ یہیں تک آ کر کے رک گیا ہے کیا آگے کیا سوالات ہیں کیا جوابات ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے اور حضرت موسع علیہ السلام سے اور پھر بچے کو مارنے کا مطلب کیا ہے اسی طریقے سے کشتی کے تختے افاڑنے کا کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ملنے کا علماء پارا حضرات نے اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے پہلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا تھا یہ کہہ کر کے کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے خاموش نہیں رہ سکتے تو انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے تابر پائیں گے اور اپنے حکم کا نافرمان نہیں پائیں گے ولا آ سی لکھ امرا میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا دونوں چلے ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی تھوڑا دریا میں آگے بڑھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے تختے اکھاڑنے شروع کر دیے یہ منظر دیکھ کر کے حضرت موس علیہ السلام سے رہا نہیں گیا فوراً ٹوپ پڑے کہا رقا علی تغری کا لق جیت عمر ارے آپ کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں کیا کشتی والوں کو ڈبونے کا اِرادہ ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کالا علی مقل ان قلم تصمیہ صبر میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے کہا کہ اچھا آپ کے معاف کر دیجیے بھول گیا تھا کالا تو کال اللہ تو آخنی بھی مانا سیب بھول گیا تھا میں مواخذہ مت کیجیے حضرت خزر علیہ السلام خاموش ہو گئے آگے بڑھے ساحل پر پہنچے جیسے ہی ساحل پر اتر کر تھوڑا آگے کی طرف گئے ایک بچہ وہاں موجود تھا حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی منڈی مروڑ دی مر گیا یہ منظر دیکھ کر کے حضرت موسا علیہ السلام سے نہیں آپ بول پڑے کالا قتل ایک معصوم جان آپ نے لے لی آپ نے بہت خراب کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قالا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے حضرت علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کر رہا ہوں اور وعدے کو نبھا نہیں پا رہا ہوں قال اب کے میں نے اگر کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا فلا تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا کہا کہ ٹھیک ہے آگے بڑھے ایک گاؤں میں پہنچے بھوکے تھے دونوں کھانا مانگا دونوں نے کھانا مانگا یہ کھانا ماگا یہ جو لفظ ہے اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام بھی بشر ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بھی بشر ہیں اگر فرشتے ہوتے تو پھر فرشتوں کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ استامہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ دونوں بشر تھے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ سترہویں پارے میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے ایک آیت سے ایک زبردست اس کر سکیں ان کی بشریت اس لفظ سے ثابت ہے بستی والے اتنے بخیل لعین کمینے اور کنجوس تھے کہ باوجود اس کے انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں اپنی بخیلی کی وجہ سے انہوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا حالانکہ اگر چاہتے تو دو آدمیوں کو کھانا کھلانا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا لیکن برا ہو بخیلی کا کہ جب یہ طبیعت کے اندر آ جاتی ہے تو پھر آدمی مہمان نوازی یا اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بے حد کتراتا ہے بچارے بستی کے باہر جا کر کے سوئے صبح اٹھے بستی میں سے ہو کر گزرنا تھا دیکھا کہ ایک دیوار گرا چاہتی ہے جی دین قبل جی جدار عربی میں کہتے ہیں وال وال دیوار ایک جدار ایک دیوار گرا چاہتی تھی فکام حضرتِ خضر علیہ السلام نے دیوار کو تچ کیا دیوار سیدھی ہو گئی یہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم تھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا اور آپ کے ہاتھ سے موجزہ صادر ہوا کہ ہاتھ آپ نے دیوار پر لگائے دیوار سیدھی ہو گئی فاقامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا رات میں کھانا نہیں کھائے تھے ٹینشن تھا وعدہ کر چکے تھے کہ اب کے اگر میں نے سوال کیا تو آپ اپنے ساتھ مت رکھیے گا لیکن شدت کی وجہ سے جو دیوار سیدھی کی ہے پیسہ لے لیے ہوتے لتخ اجرہ پیسہ لے لیے ہوتے تاکہ اس سے ہم کھانا خرید سکتے ان بخیلوں نے ہمیں رات میں مہمان نہیں بنایا اور ان بخیلوں کی بستی کی یہ دیوار جو گرا چاہتی تھی آپ نے جو سیدھا کیا ہے کم سے کم سیدھا کرنے کا اجر تو لے لیتے حضرت خضر علیہ السلام ان کی طرف مڑے اور کہا فرا کو بہ نی او بہنی چلو اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے موسا جیسا جلیل القدر السلام حضرت خضر کے سامنے بالکل بچے معلوم ہو رہے ہیں فرا کو بہنی وہ بہنی یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے میں اپنے راستے جاتا ہوں اور تم اپنے راستے جاؤ میں چلا اپنے راستے تم جاؤ اپنے راستے ہاں جاتے جاتے ان تین باتوں کی تعویل سمجھتے جاؤ سو نبیو کبھی تعویل مالم تستت ہی سبرا ان تین باتوں کی توجیح لیتے جاؤ جس پر تم صبر نہیں کر سکے یہ کشتی جس کے تختے میں نے اکھاڑ دیے تھے یہ کشتی مسکین لوگوں کی ملکیت میں ہے اور آگے ایک بادشاہ رہتا ہے غاسب ہے وہ ظالم ہے وہ کوئی بھی اچھی کشتی دیکھ لیتا ہے تو چھین لیتا ہے غصب کر لیتا ہے میں نے تختے اکھاڑ کر کے اسے جو خراب کر دیا ہے تاکہ اسے ٹوٹی پھوٹی دیکھ کر کے بادشاہ اس کو نظر انداز کر دے تاکہ مسکینوں کے رزق کا یہ جو ذریعہ ہے ان کے ہاتھ سے نہ جائے اس وجہ سے میں نے اس کے کئی تختے اکھاڑ دیے تھے اور رہا بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا یہ بچہ کافر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے علم میں یہ کافر لکھا ہوا ہے اور مجھے پہلے سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ آگے چل کر کے کفر کرے گا اور کفر میں اتنا سخت ہوگا کہ اس کے ماں باپ آزمائش میں پڑ جائیں گے جو مومن ہیں الْغُلَامُ ہے وامل غلام فکانا تو یہ آگے چل کر کے بڑا شدید بڑا سخت کافر ہوگا اس کے ماں باپ مومن ہیں کہیں اس کے کفر کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا ایمان متاثر نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے ابھی اس کو قتل کر دیا اور رہا معاملہ اس دیوار کا جو گرا چاہتی تھی اور میں نے سیدھا کر دیا یہ دیوار اس مکان کی ہے جس مکان کی ملکیت دو یتیم بچوں کے حق میں ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گرا ہوا ہے اگر یہ دیوار گر جائے تو گاؤں والے خزانہ لے اڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس دیوار کو سیدھا کر دوں اس لیے کہ یہ دو جو بچے ہیں جن کے گھر کی یہ دیوار ہے ان کا باپ بڑا نیک تھا وہ کان ابو ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا اس کا مطلب یہ ہوا اگر باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بچوں تک کو پہنچتا ہے آج آدمی اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتا حلال حرام کسی چیز کی تمیز نہیں کرتا ہر چی در گسیٹم الٹا سیدھا سبرواز بائی ہک اور بائی کروپ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے آدمی مال کو سمیٹ رہا ہے اور جناب علی معاشرے میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے خرام کمائی سے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام جو روزی کے تعلق سے ہیں فراموش کر بیٹھے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے مال جمع کریں خود نیک بنیں اچھے بنیں تاکہ ان کی نیکی کا فائدہ ان کے بچوں کو پہنچے نقتا یہ معلوم ہوا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں اگر باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ آگے چل کر کے اس کے بچوں کو ہوتا ہے مشہور خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ شاہی خاندان کے پرنس تھے کہتے ہیں کہ جب یہ سب سے پہلے مکہ کے گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے تھے تو تقریباً چالیس اونٹوں کے اوپر ان کا سازو سامان لگا ہوا تھا اور جب اللہ تبارک ب نے آخرت کا خوف دل میں بٹھایا تو اس طرح دنیا سے بے نیاز ہو گئے کہ بادشاہ ہوتے ہوئے خلیفہ ہوتے ہوئے فاقوں پر فاقے گزرتے تھے ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے ایک بٹے تین دنیا سے زائد کہتا ہے اس کا مالک ہے اس پر اس کی حکومت ہے آج کل چند لوگوں کو تھوڑا مال حاصل ہو جائے تو وہ پھولے نہیں سماتے ظلم جور ان کا پیشہ بن جاتا ہے لیکن سبق لینا چاہیے ایسے لوگوں کو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے کہ دنیا سے اس قدر مستغنی ہوئے کہ گھر میں فاقوں پر فاقے گزرتے تھے گھر میں ایک دفعہ پہنچے تو بچیاں جب سامنے آئیں تو منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ نے فرمایا ارے بھائی تم لوگ اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو ہاتھ ہٹاؤ بات کرو کہا کہ ابا محترم گھر میں کچھ تھا نہیں ہم لوگوں نے کچی پیاز کھا رکھی ہے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اور منہ اس وجہ سے بند کر رکھا ہے تاکہ بات کرتے وقت اس بدبو کا احساس آپ نہ ہو یہ شہزادیوں کا حال کہتے ہیں کہ تھوڑا الٹا سیدھا کر لو جنت پہ, پہ پہنچ جاؤ گے جنت اتنی سستی نہیں ہے ابھی آ رہا ہے جنت کا بیان کی جنت کیسے ملتی ہے چند الٹی پلٹی عبادتیں کر کے جنت کی تمنا کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ جنت ہمارے باپ کہ نام لوٹ ہے یا جنت ہم کو مل جائے گی یہ تصور بالکل غلط تصور ہے یہ خام خیالی ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے ٹوٹے پھوٹے عملوں کے ذریعے جنت کے اندر پہنچ جائے اگر ایسی بات ہوتی تو ایسے لوگوں کو اتنی تکلیب اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیب اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی صحابے کرام کو اپنا مال لوٹانے کی اپنے اولاد کو اللہ کے راستے میں کٹوانے کی ضرورت نہیں پڑتی خاک و خون میں ملنے کی ضرورت نہیں پڑتی جنت اتنی سستی نہیں ہے اگر سستی سمجھ رکھا ہے کچھ لوگوں لوگوں نے نے یا ہم لوگوں تو یہ تصور ذہن سے نکال دو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی ایک معمولی سوئی زمین پر گر جاتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے آدمی کو پورا جسم جھکانا پڑتا ہے تب سوئی اٹھتی ہے اور جنت پرانکیم پڑھو کہ جنت کیا چیز ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے ٹوٹے پوٹے امال اس لائق ہے کہ ہمیں جنت میں لے جا سکیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ان دونوں یتیموں کا باپ بڑا نیک تھا نیکی کرو تم تمہاری نیکیوں کا سواب تمہاری اولاد کو ملے گا اور اگر تم برائی کرو گے تو اس برائی کی سزا تمہاری اولاد بھگتے گی آوارہ ہو جائیں گے بچے और इस आवारी का आजाद तुम्हारे ऊपर पहुंचेगा धन दौलत जमा करके जाओ बच्चे ऐश करेंगे अयाशी करेंगे पूरी सजा मरने के बाद तुमको मिलने वाली कितनी मार खानी पड़ेगी कब्र के अंदर अभी से समझ लो सात पुस्तों का माल जमा करके जाने का इरादा कर रहे हैं लोग कि सात पुस्तों का माल अभी जमा कर दो ताकि बच्चों को सात पुस्तक बैठ कर वो खाते रहे उनको कुछ करने की जरूरत ना पड़े हाथ पैर हिलाने की जरूरत ना पड़े और किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا آدمی جب برائی کرتا ہے تو اس کے برے عملوں کا سایہ اس کے بچوں کے اوپر ہوتا ہے نیکیاں نسلوں میں متوارش ہوتی اس وجہ سے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ موسا پر رحم فرمائے بخاری مسلم کی روایت ہے موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اگر وہ چپ رہتے تو نہ جانے کتنی باتیں خضر علیہ السلام سے معلوم ہوتی تین دفعہ ٹوک پڑے اور اس کے بعد جدائی ہو گئی اگر وہ خاموش رہتے تو نہ جانے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی کیا کیا اسرار و روموس سامنے آئے آتے انہوں نے بول کر کے سارا مزہ کیر کرکرا کر دیا اب یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کیا سیکھنے گئے تھے کیا سیکھ کر क्या सीख करा है, कुछ सीखा उन्होंने अगर यही सीखा कि कोई आदमी अपनी कार में लिफ्ट दे देवे तो उसकी कार के शीशे तोड़ दो यही सीखना है ये तो ऐसे ही हुआ ना कि कश्ती वालों ने बिठा दिया कश्ती के तख्ते तोड़ डाले तो क्या यही सबक मिला कि कोई कार में लिफ्ट दे दे जब उतरो तो कार के शीशे तोड़ डालो यही है यही सबक मिला अच्छा कहीं कोई खेलता हुआ बच्चा नजर आए آپ اس کی گردن مروڑ دیں یہ نصیحت ملی آپ کو یا اسی طریقے سے گاؤں کے اندر کوئی دیوار گر رہی ہو تو سارا کام کاج چھوڑ کر کے اس دیوار کی مرمت کرنے لگیں یہ سبق ملا کیا سیکھا حضرت موسا علیہ السلام نے جا کر کے جواب اس کا یہ ہے کہ سیکھنا تو دور کی بات ہے داخلہ بھی نہیں ہوا حضرت خضر علیہ السلام کے کالج میں ان کا حضرت خضر علیہ السلام جس علم کے مالک تھے اور جس یونیورسٹی کے فارغ تھے حضرت موسا علیہ السلام کا اس یونیورسٹی میں داخلہ بھی نہیں ہوا یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تین سوالوں کے بعد رخصت کر دیا کہ تم کہتے ہو ہم سب سے بڑے عالم ہیں ارے تم تو اس لائق ہو کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جو کچھ اس نے پڑھ رکھا ہے جو کچھ علم اس کے پاس ہے اس مدرسے کے تم طالب علم بننے کے لائق نہیں ہو اور تم کہتے ہو ہم سب سے بڑے عالم ہے قرآن حکیم پر اگر نظر کرو گے تو ان تینوں باتوں کے اندر حکمتیں اور مسلحتیں نظر آئی جہاں تک کشتی کے خراب کرنے کا سوال ہے اس میں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا کوئی مال ماریجر خطر میں ہو تو اس کے مال کو بچانے کے لیے پورے مال کو مال کا ایک حصہ ضائع کیا جا سکتا ہے مثال اس کی ایک گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ دروازہ بند ہے اب جب تک آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے گھر کا سازو سامان قیمتی باہر نہیں نکل سکتے لہذا آپ کو اجازت ہے کہ دروازہ توڑ دیں یہ دروازہ توڑنا یہ گھر کا ایک جز ہے پورے گھر کو بچانے کے لیے گھر کے ایک جس کے اندر تصرف کیا جا سکتا ہے یہ نصیحت ملی ہمیں معلوم ہے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو اس کا اثاثہ بچانے کے لیے فوراً دوڑ پڑو اور اگر کچھ نقصان بھی اگر گھر کا ہو جاوے تو مت کرو یہ سبق ملا ہمیں دوسروں کی مدد کا اور تبھی تو لفظ مسکین ہے محمد سفینت مساکین مسکینوں کی مدد کرو یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے مسکینوں کے اوپر اپنی آخرت بناؤ اور مفرت کرواؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اور جہاں تک بچے کی گردن بروڑنے کا سوال ہے مطلب یہ نہیں ہے